أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهدد ومن يأس الله ورسوله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 سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري احل الاخذه من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بن حمزه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ عَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دینِ اسلام نے ایک حقیقت ہمیں سمجھائی ہے جو اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم مسلسل اور مستقل دلوں میں پیدا کر لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اور اس کے علاوہ عبداللہ بن, عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی بخاری مسلم کی حدیث ہے فرمایا ان القلوب بہنا اس باہر بلا صحاب الرحمان یغل فائشہ تمام بندوں کے دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اللہ تعالی جیسے چاہے اور جب چاہے ان دلوں کو پھیر دے یہ دل اللہ تعالی کے امر سے پلٹے کھاتا رہتا ہے لیکن سب سے خطرناک پلٹا وہ ہے جو موت سے قبل آ جائے اور انسان کو توبہ کا موقع بھی نہ ملے اور وہ اسی مخصوت میں اس دار فانی سے کوچ کر جائے علیہ اسلام کی حدیث بھی ہے کہ ان نمل بالخواتین صحیح مسلم کی حدیث ہے سال ابن سعد رضی رانڈوں کی روایت سے کہ سارے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر خاتمے کے وقت انسان جو عمل کرتا ہے اسی عمل پر وہ اٹھایا جاتا ہے ایک اور حدیث صحیح بخاری میں جناب عبداللہ مسعود رضے کی روایت سے ایک انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ایک سو بیس دن پورے کر لیتا ہے یعنی چار مہینے تو اللہ سال ایک فرشتے کو بھیجتا ہے چار حکم دے کر اور چار آرڈر کر کے یوکا ہو امل ہو شکی یون اوسعید رشتہ لکھتا ہے اس کا عمل یہ زندگی میں کیا عمل کرے گا اور اس کا رزق کتنا کمائے گا اور کتنا کھائے گا اور اس کی اجل کب تک جئے گا اور کب اس کی موت واقع ہوگی اور چوتھی چیز یہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا شقی بد کو بولتے ہیں اور سعید نیک وقت سوال یہ ہے کہ پہلے عمل کا ذکر آ چکا ہے کہ فرشتہ اس کا عمل لکھتا ہے عمل اگر صالح ہوں گے نیک ہوں گے یقیناً وہ سعید ہوگا اور عمل اگر برے ہوں گے تو شقی ہوگا تو عمل کے ذکر کے بعد یہ چوتھا نمبر شقی اور سعید کیوں ذکر کیا کیا فرق ہے فرق ہے عمل سے مراد یہ ہے کہ زندگی بھر یہ عمل کیسے کرے گا نیک کرے گا یا پورے کرے گا اور شقی ہوگا یا سعید ہوگا اس سے مراد انسان کا خاطمہ ہے کہ اس کی موت کیسی آئے گی اس کی موت عمل صالح پر آئے گی یا اس کی موت معاشیت پر آئے گی اگر یہ معیشید پر مارا گیا تو پھر یہ شقی ہے خاص زندگی پر نیک عمل کرتا رہا اور اگر یہ عمل سالح پر مارا تو پھر یہ سعید ہے خواہ زندگی پر برے عمل کرتا رہا ان نبل اعمال ایک انسان کے اعمال کا مدار اس کے خاتمے کے ساتھ مربوط ہے تو اس دل کے حوالے سے جو پرٹے کھاتا رہتا ہے سب سے خطرناک پلتا ایندل موت ہے اگر موت کے وقت اس دل میں معاشیت کے حرص آ جائے اسی معاشیت پر خاتمہ ہو جائے تو زندگی بھر کی محنت بیکار جا سکتی ہے سعید بخاری کی حدیث کے مطابق جس نے رسول اللہ عزم نے فرمایا کہ فرشتہ چار چیزیں لکھتا ہے اس کے بعد رسول اللہ نے شاط فرمایا ان رجولہ بہن وہ بہن اللہ درا یسکو کتاب نار رجولو نار ہت الب کا بین اللہ درا یسبق علیہ الكتاب فیم بعمل جن جنہ دکھا ایک شخص نیک عمل کرتا ہے حتیہ کہ نیک عمل کرتے کرتے وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے یسبق علیہ الكتاب اس مرحلے پر اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اللہ کی تقدیر میں اس کا جہنمی ہونا ہوتا ہے اس مرحلے پر وہ کوئی جہنم والا عمل کرتا ہے اور اس کا دل پلٹا کھا جاتا ہے اللہ اس کے دل کو پھیر دیتا ہے اور وہ جہنم والا عمل کر کے معصیت کا ارتکاب کر کے مرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک شخص برے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس مرحلے پر وہ نیک عمل کر جاتا ہے اور اس کا دل اللہ کے عمر سے پلٹتا ہے اور نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ نیکی اختیار کرتا ہے اس نیکی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ اپنے حسن خاتمہ کی بنا پر جنت کا مستحق قرار پاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے یہ اس کا ارادہ ہے وہ اپنی مشیت کے ساتھ پوری کائنات پر غالب ہے وہ جانتا ہے کہ جنتی اہل کون ہے کون سا وجود جنت کا مستحق ہے اور کون سا وجود جہنم کے قابل ہے جو وجود اللہ کے علم میں جنت کا مستحق ہے تو وہ جنت کا مستحق کیوں ہے یہ اس کا راز ہے اور جو جسم اللہ کے علم میں جہنم کے قابل ہے وہ جہنم کے قابل کیوں ہے یہ اس کا راز ہے اس نے تو اپنی وحی بھیج کر حجت تمام کر دی پوری آزادی دے دی جس راہ کو چاہو منتخب کرو لیکن پروردگار کی مشیت پوری کائنات پر غالب اور نافذ ہمارا کام کیا ہے اس تعلق سے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں قائم رکھیں اچھے خاتمے کی دعائیں کرتے رہیں اور صالحین کے ساتھ حشر کی تمنا اور طلب کرتے رہیں ورنہ یہ بڑی خطرناک حقیقت ہے رسور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عملی واقعات اس طرح کے پیش آئے تھے ایک یہودی بچہ نبیر اسلام کی خدمت کیا کرتا تھا چند دن نہ آیا تو آپ پریشان ہو گئے اس بچے کے بارے میں پوچھا پتہ چلا بیمار ہے فرمایا کہ چلو اس کی بیمار کرسی کر کے آئے دروازے میں دستک دی اس کے باپ نے دروازہ کھولا یہودی نے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آیا ہوں اندر چلے گئے اس کے سرہانے بیٹھ گئے آپ نے محسوس کیا کہ اس بچے کا مرض مرض الموت ہے اور سانسیں اکھڑ رہی ہیں کہا کہ یا قل لا ہے الا اللہ بیٹا کلمہ پڑھ لو بیٹا اپنے باپ کو تکنے لگا یہودی تھا مگر وہ دین اسلام کی حقانیت کو جانتے اور پہچانتے تھے باپ نے کہا کہ اتحب القاسم کہ بیٹا ابوالقاسم کی بات مان لو اس نے حفاظت کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ اور فوت ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے اور فرمایا الحمدللہ الحمد من النار تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے جہنم سے نجات دے دی جس نے اسے جنت کا مستحل قرار دے دیا حالانکہ پوری عمر معاسیت میں گزری یہودیت پر گزری مگر عین خان نے تعالی نے دل کو پلٹ دیا کلمہ نصیب ہو گیا اللہ کی تقدیر غالب آ اور نافذ ہو گئی اور یہ بچہ جنت قرار پایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسیرم نامی ایک شخص جس کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا تھا مگر یہ اسیرم اسلام قبول نہیں کرتا تھا بہت بار اسے اسلام سمجھایا گیا پیش کیا گیا مگر یہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا حت کہ جنگ عہد آ گئی جنگی ہوئی بعد میں صحابہ کے نام شہدا کی لاشیں دیکھنے لگے اور شمار کرنے لگے اچانک دیکھا کہ اسیرن بھی شہداء کے لائن میں پڑا ہوا سانسیں آخری چل رہی ہیں صحابہ حیران ہوئے ماں جانا بےکار عسیرن تم یہاں کیسے رغبت الفر اسلام اب حمیت الخاؤ تم یہاں کیسے پہنچے کیا اپنی قوم کی حمیت اور غیرت میں آئے ہو کہ قوم جا رہی ہے میں بھی قوم کا ساتھ ہوں ہم رقبت الفل اسلام کے اسلام میں راغب ہو کر آ رہے ہوں اسلام کی رنبت کے ساتھ آئے ہو یا قوم کی حمیت کے لیے اسیرم نے کہا کہ بل رغبت نفیل اسلام اسلام میں راغب ہو کر آیا ہوں صبح اٹھا اپنے دل میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی جو دل اسلام کے لیے نفرت سے بھرا تھا اس دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور اللہ رب الزت نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا میں نے قبول کر لیا اور اپنی قوم کے ساتھ میدان احد میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت کی موت سے ہمکنار کر دیا اپنی یہ بات عرض کرے کہ وہ فوت ہو گیا عمر اس کی کفر پہ گزری مگر موت سے قبل اللہ تعالی نے اسے ایسا پلٹا دیا اور اس کے دل میں تکلق پیدا کیا کہ دل کی کائنات میں انجلاب آ گیا اور کفر کی جگہ اسلام آ گیا اور اس کا خاتمہ اسلام پر عمل صالح پر بلکہ شہادت کی موت پر ہوا ان شہید عمر قیام بجر ہو گیا تھوڑا بہت اللہیری ہل مس کے شہید کے آنند کے دن آئے گا اور اس کے زخموں سے خون ابل رہا ہوگا پورا میدان محشر دیکھے گا یہ شہید آ رہا ہے رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی یہ مظاہر پیارے پیغمبر کے دور میں موجود تھے ایک شخص کی زندگی ماسکیت میں گزری موت کے وقت دل نے پلٹا کھایا اللہ کے امر سے اور اس دل میں نیکی داخل ہو گئی اور معصیت ختم ہو گئی حد کے خاتمہ دین اسلام پر ہوا اس کا برعکس بھی موجود ہے پیارے پیغمبر کے دور میں غزوہ میں ایک شخص کا مار اور اس کی جنگ انتہائی دید نہیں تھی صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں پیغمبر اسلام بھی دیکھ رہے حدیث کے الفاظے کے لا یا تھا بلافات ایسی بے جگری سے لڑ رہا تھا کوئی تنہا دشمن دیکھتا اسے کاٹ دیتا کوئی جتھا دیکھتا تو اس میں داخل ہو جاتا اور سب کو مار کے باہر نکلتا ایسی جوامردی سے قتال کر رہا تھا صحابہ اشرش کر اٹھے کہ ایسا قتال ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسی بہادری شجاعت ہم نے کبھی نہیں دیکھی رسول اللہ سب نے ارشاد فرمایا اما ان منا یہ شخص تو جہنمی ہے یہ تو جہنم میں جائے گا صحابہ یہ سن کر سناٹے میں آ گیا اگر یہ جہنم میں جائے گا تو کامیاب کون ہوگا پھر بھلا جنتی کون ہو سکتا ہے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا تعاقب کرتا ہوں اس کی پوری خبر گیری کرتا ہوں کہ اس کا معاملہ کیا ہے اور اس کا معاملہ کہاں ختم ہوگا وہ شخص کے پیچھے ہو لیا اور وہ اسی طرح شجاعت کے ساتھ کتاب میں مصروف ہے حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو گیا اور تکلیف برداشت نہ کر سکا اپنی تلوار اس نے اٹھائی اور اس کا دستہ زمین سے ٹیکا تلوار کی نوک اپنے سینے میں خودست کر کے موت کو گلے سے لگا لیا خودکشی کر وہ صحابی دوڑتا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا اور آگر کہا کہ یا رسول اللہ سچے رسول ہیں یہ بات اس وقت کیوں کہہ رہے یہ کہ گواہی کیوں دے رہے آج اس نے ارد کیا کہ یار اللہ جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ تو جہنم میں جائے گا میں نے اس کا تحق کیا اس کا ترصد کیا اور اس کا انجام خودکشی پر منتج ہوا جو آپ نے خبر دی تھی جہنم میں جائے گا تو آپ کی خبر پوری ہو گئی اور پیش گوئی پوری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ ان لیعمل فیما لیناس وہو من اہل النار کچھ لوگ بظاہر جنت والے کام کرتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں جہنمی ہی ہوتے ہیں حقیقت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے جس کے اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کے آخری حصے میں موت سے قبل اس کے دل کو پلٹ دیتا ہے اور نیکی کی جگہ برائی کر بیٹھتا ہے اسی برائی پر خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح کا واقعہ ایک اور بھی ہے ایک شخص جہاد میں مصروف تھا بڑی داد شجاعت دے رہا تھا جوامرتی سے قتال کر رہا تھا اسے بھی صحابہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں حتیٰ کہ لڑتے لڑتے میدان میں گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی تخل ہو گیا بظاہر شہید ہو گیا کسی نے کہا ہنی اللہ شہادت اسے شہادت مبارک ہو یہ دنیا کی تکلیفوں سے نجات گیا اب ابدی اللہ کی سیاستوں کا مستحق ہوگا رسول اللہ نے اشاد رمایا می دیک تمہیں کسی نے خبر دی کہ یہ شہید ہے تمہارے علم کی اساس کیا ہے یہ بات تم نے کس بنا پر کی ہے ان شم لگانے میں خیبر تبل کا مقاصمہ اس نے جنگی خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی یہ سوچ کر کہ میں بھی مجاہد ہوں میرا بھی حصہ بنتا ہے اس جہاد میں پتہ نہیں یہ چادر ملے یا نہ ملے تو اس نے وہ رکھ لی اپنے پاس بتایا نہیں اس کو غلول کہتے ہیں فرما کہ اس وقت یہ چادر اس کے بدن کے ارد گرد خیمہ بن چکی ہے اور اس چادر کو جہنم کے شوتوں نے پکڑ دیا ہے اور جہنم کے شعر اپنی لپیٹ میں اس کو لے چکے ہیں تو ایک شخص اس کا مادی کیسا ہے صالحیت کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ مگر ہر وقت دل کے تقلب کا امکان رہتا ہے اس پر توجہ کی ضرورت بھی ہے دعاؤں کی ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی ضرورت بھی ہے نیکی کا غرور نہ کیا جائے بلکہ صالحیت کے استمرار کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں سابقہ امتوں میں بھی اس قسم کے واقعات موجود تھے ساب الحدود کا واقعہ یہ خندقوں والے جن کی پوری عمر کفر میں گزری اور معصیت کے طوفانوں میں گزری ایک بچے کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو مشرف اسلام کر دیا جو کل تک کافر تھے آج مومن ہو گئے بادشاہ وقت اس ماجرے کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اس نے خندقیں کھدوائی اس میں آگ جلائی اور ان لوگوں کو آگ میں پھکوا دیا یہ ان لوگوں کا خاتمہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس سما دل بروج بل یوم المحود بشاہدی میں مشہور ان خندق والوں کو مارا گیا قتل کیا گیا جو اللہ کے اولیاء بن چکے تھے جن کی عمروں کے پچاس پچاس سال ساٹھ ساٹھ سال کفر میں گزرے معصیت میں گزرے بغیر آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پلٹا دیا اور اسلام داخل کر دیا توحید داخل کر دی لا اللہ داخل کر دیا انہوں نے کلمہ پڑھا اللہ کی اطاعت قبول کر لی اور وہ اولیاء اللہ قرار پائے اور جنتوں کی فراست ان کو حاصل ہو گئی یہ بالکل اسی حدیث کا ہے سابقہ اقوام کے واقعات میں فراؤن جادوگروں کا ذکر بھی ہے کہ بظاہر فرعون کا مقابلہ کرنے آئے تھے اور بڑے انعام و اکرام کی لالچ لے کر آئے تھے ہمارا جادو آج کامیاب ہوگا ہمارے سانپ موسا کے ایک سانپ کو نکل جائیں گے آج ہم غالب ہوں گے فرعون سے پوچھتے پھر رہے ہیں ناج رام ہماری جیت ہو گئی ہمیں کیا ملے گا پھر کہتا ہے کیا ملے گا تم میرے مقرر میں شامل ہو جاؤ گے میرے مزارا ہو جاؤ گے حاشیہ نشین ہو جاؤ گے میرے مشیر بن جاؤ گے اور تم کو ہمیشہ میرا قرم حاصل رہے گا یہ دنیا کے حریث کفر میں نہیں ہوئے بلکہ غلیظ ترین کفر غلیظ ترین کفر جادو ہے جادو سے زیادہ غلیظ کفر کوئی بھی نہیں حتیٰ کہ ایک شخص اگر کڑوا گو ہے اور وہ جادوگر ہے تو وہ غلیظ ترین کافر ہے غلیظ ترین کفر میں زندگی گزارنے والے مگر معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مقابلہ ہوا علیہ السلام کا استحا ان کے سانپوں کو نکل گیا جادوگر حقیقت کو پہچان گیا اسی میدان میں کہا اللہ الہ الا ارشاد اللہ کی توحید کی گواہی دے دی فرعون سیخ با ہو گیا کہ تم نے یہ کیا کر ڈالا یہ کیا ہو گیا کتے خلاف ہے مطلب مجدوری نقل میں تمہارے آغار کاٹ دوں گا ٹانگیں کاٹ دوں گا ہاتھ کاٹ دوں گا اور کاٹنے کے بعد انہی کھجوروں کے ڈھانچوں پر تمہیں کھڑا کر کے سلیب میں لٹکا دوں گا اور تیر اور خنجر مار مار کے تمہیں قتل کر دوں گا اور کروا دوں گا دھمکیاں دے رہے کل تک زندگی کے حریث اور انعام کے حریث آج میں استقامت آ گئی فخر ماں انتخا فرون جو چاہو کر لو جو کرنا چاہتے ہو کر لو انما تک بھی حادثت الدنیا تم اس دنیا کی زندگی کا خاصما کرو گے کر دو ہم اپنے پرور کے ساتھ تعلق جوڑ چکے ہیں اپنے پرور سے استفار کرتے ہیں اس کی طرف پلٹائے جائیں گے اور اس سے ہم اچھی ملاقات کے امیدوار بن چکے ہیں تو زندگی بھر کفر میں گزری مگر میں سے قبل اللہ تعالی نے اسلام توحید اور کلما لا الہ الا اللہ دل میں داخل کر دیا پھر وہ شخص بنی اسرائیل کا سو افراد کا قاتل کتنا بڑا سفار تھا کتنا بڑا ظالم تھا اس نے سو افراد قتل کیے ہوئے تھے اور وہ قتل کسی غیرت کی بنا پر نہیں کیے تھے ایسا نہیں تھا کسی نے اس کے گھر جھانکا ہو اور وہ غیرت میں آ کر اس کو قتل کر دے یا اس نے وہ قتل قصاص میں نہیں کیے تھے کہ کوئی اس کے بھائی کا قاتل ہو اس نے قصاص میں اس کو مار دیا حدیث کے لفاظ ہیں کہ اس نے یہ سو قتل ظلم کی بنا پر کیے تھے اور صفات تھا کیسی اس کی زندگی تھی گناہوں سے بھرپور معاشیت سے بھرپور اب جب کہ موت اس کی قریب آ اللہ نے اس کے دل کی کایا پلٹ دی اور اس کے دل میں توبہ داخل کر دی وہ مارا مارا پھر رہ لوگوں سے پوچھتا ہوگا حلی من توبہ حلی من توبہ لوگوں میری توبہ کی صورت ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں فت اللہ ایک نیک عبادت گزار پر اس کی رہنمائی کی گئی کہ فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ بڑا عبادت گزار ہے بڑا متقیب پرہیزگار ہے اس کے پاس جاؤ اس سے سوال کرو اس کے پاس چلا گیا اس سے پوچھا حلی من توبہ میرے لیے توبہ ہے اس نے کہا اندھا لگت توبا. تیری توبہ کہاں ہو سکتی تو تو ظالم ہے جابر ہے شفاق ہے اور قاتل ہے تیری توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے اسے بھی قتل کر دیا پھر باہر نکلا حلی من توبہ حلی من توبہ میرے لیے توبہ ہے بتاؤ مجھے اللہ کے لیے فضل اللہ علیہ عالم اب اس کی رہنمائی ایک عالم پر کی گئی کہ فلاں مقام پر ایک عالم گفتی ہے جو شرع علم سے مالا مال ہے اس کے پاس لے جاؤ اب رہنمائی صحیح تھی دین کے مسائل پوچھنے کے لیے یہ مت دیکھو کہ فلاں نیک ہے تجد گزار ہے اور عبادت گزار ہے بلکہ یہ دیکھو کہ فلاں عالم ہے اور فلاں کے پاس شرع علم ہے وہ کتاب و سنت کی بات کرتا ہے اور قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے ایک عابد کے پاس وہ گیا مسئلہ کا حل معلوم کرنے کے لیے کہ جانا ہی غلط تھا جانچہ اس کو رہنمائی نہ مل سکی اور عابد کا جواب دینا بھی غلط تھا جب اس کو معلوم نہیں تھا اس نے کیوں جواب دیا اس کا کم اس کا نقصان یہ ہوا بیچارا خود بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا جبکہ کسرات مستقیم یہ ہے کہ طلب علم کے لیے علما کے پاس جاؤ جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو جو شرع علم سے مالا مال ہو رہنمائی صحیح ہوئی وہ عالم کے پاس پہنچ گیا عالم نے کہا میں یہ بھولو بہن کو بہن توبہ اے اللہ کے بندے تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی تیری توبہ میں کون رکاوٹ ہے ان تیرے لیے توبہ ہے اور میرا مشورہ یہ ہے فنا بستی میں چلے جاؤ اللہ بلاقا د فلاں بستی میں چلے جاؤ بِهَا فائن نہ بے حاطن وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں جو شب و روز اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تم بھی وہاں چلے جاؤ ان میں شامل ہو جاؤ اور ان میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت بھی کرو اور سچی توبہ بھی کرو فائن سوئن اور اپنی زمین کی طرف کبھی نہ لوٹنا اپنی بستی کو چھوڑ دو کاروبار ہیں رشتہ دار ہیں سب چھوڑ دو یہ معصیت کے سرزمین یہاں قدم قدم پر تیری برائی کے نشانات ہیں یہاں کبھی نہ لوٹنا انہیں صالحین میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہو اور نیک عمل کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو اس نے وہیں سے سفر اشتہار کر لیا کسی کو آگاہ بھی نہ کیا کسی کو اطلاع بھی نہ دی توبہ کی دھم سوار تھی بھائی اسے روانہ ہو گیا قصہ آپ کو معلوم ہے راستے میں پیام اجل آ گیا حدیث میں دیکھے کہ فخت فی ملائے گا تر رحمت بلائے گر اس کے بارے میں روح قبض کرنے کے بارے میں عذاب اور رحمت کے فرشتوں نے جھگڑا کیا فرشتہ روح قبض کر چکا ہے خدیش محتا کہ فرشتہ روح جب قبض کر لیتا ہے تو قریب ہی دونوں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں جنت کے بھی اور جہنم کے بھی جو فرشتے جنت کے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جنت کی کستوری ہوتی ہے اور جنت کا کفن ہوتا ہے وہ روح کو وصول کرتے ہی جنت کے کفن میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور خوشبووں سے معطر کر دیتے ہیں اور اپنے پرور کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں اور جو جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کا کفن ہوتا ہے بدبو دار اس کو غسول کرتے ہی اس کو اس کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور بدبو سے اس کو جو ہے وہ بھر دیتے ہیں اس طرح اس کا استقبال ہوتا ہے جنتی فرشتوں کا موقف یہ ہے کہ اس کی روح ہم غسول کریں گے کیونکہ یہ توبہ کی ٹھان چکا تھا اور اس کی زمین جو دل کی تھی اس کی کایا پلٹ چکی تھی اور جو قلبی کائنات اس میں انقلاب روح نما ہو چکا تھا اس کی روح ہم لے کر جائیں گے جبکہ جہنم فرشتوں کا واقع یہ تھا اس نے تو کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا کبھی کوئی نیکی کی سر انجام نہیں تھی براہ یہ جنت میں کیسے ہی جا سکتا ہے اس کی روح تو ہم لے کر جائیں گے ابارزت نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں کہ جاؤ پاس سے گزرو یہ دونوں تمہیں طلب کریں گے فیصلہ کروانے کے لیے یہ فیصلہ کر دینا فرشتہ وہاں سے گزرا انسانی شکل میں انہوں نے روک لیا ہمارے بیچ فیصلہ کرو اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے فیصلہ یہ کیا کہ دونوں زمینوں کو ناپو جہاں سے آ رہا ہے وہ اس کی نافرمانیوں کی زمین ہے اور جہاں جا رہا ہے وہ اس کی نیکی اور تقوی کی زمین ہے دونوں کو ناپو جو زمین قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ کر دو اللہ عبر حدیث میں آتا ہے یہ شخص جب مرنے کے لیے گر رہا تھا تو اس نے اپنی اپنا دل جو ہے وہ توبہ کی زمین کی طرف کر لیا تاکہ گرو تو یہ قلب اور یہ دل توبہ کی زمین کی طرف ہو جب ناپا گیا تو اس کے پاؤں نافرمانی کی زمین کے قریب تھے اور اس کا دل توبہ کی زمین کے قریب تھا اور دل تو اشرف ہوتا ہے الہذا اس کے اسی قلب اور اس کے دل کے قرب کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا گیا یہ صفات تھا مگر اللہ رب العزت نے بلائی کا فیصلہ فرمایا اللہ کی مشیت اور تقدیر اس کائنات پر غالب ہے اور نافذ ہے جو نافذ ہو گئی اور جنت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر جنت میں پہنچ گئے جو شب زندگی بھر برے عمل کرتا رہا وہ نیک عمل پر فوت ہو رہا ہے اس قسم کے مظاہر بہت سے آپ کو ملیں گے قرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تعلق سے ایک مستقل خوف دامنگیر ہونا چاہیے مسداحمت کی ایک حدیث ہے ابو زمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ نبی السلام کے ایک صحابی بیمار پڑ گیا صحابہ اس کی بیمار پرسنے کے لیے گئے اس کی کنیت ابو عبداللہ تھی جب پاس پہنچے تو وہ رو رہا تھا پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو تمہارے پاس تو پیغمبر اسلام کی بشارت موجود ہے تمہیں وہ دن یاد نہیں تمہیں اللہ کے پیغمبر نے ایک بشارت دی تھی خوشخبری دی تھی بشارت یہ تھی کہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس کی مونچھوں کے بال بڑے ہوئے تھے اور رون ڈکے ہوئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا خود من وک باخر رائے لیں حتہ تلخانی اپنی مونچھوں کے بڑے ہوئے بال لے لو اور کاٹ لو بالوں کو کتروال جو لمبے بال ہیں جنہوں نے ہونٹوں کو ٹھانکا ہوا ہے انہیں کتر لو بآر رائے لے اسی عمل پر قائم رہنا ہمیشہ اپنی مونچھوں کے بالوں کو کترتے رہنا بال کے بڑھنے نہ پائیں پائے حتل حتیٰ کہ تو قیامت کے دن مجھے آ کر ملے تو تیرے قیامت کے دن پہغمبر نے سلام کی ملاقات کی بشارت موجود ہے تم کیوں رو رہے ہو وہ کہتے مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ایک بار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ آئے آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں آپ نے ایک کتاب کو ظاہر کیا اور جنا واؤ آباسماؤ قبا بلا ابالی اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب میں جنت والوں کے نام ہیں ان کے باپوں کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں بلا ابا لی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ سارے جنتیں دوسری کتاب اٹھائی فرمایا کہ اس کتاب میں کے نام ہیں اور ان کے باپوں کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں بلا مجھے کوئی پرواہ نہیں رونا اس لیے آ رہا کہ پتہ نہیں میرا نام کس کتاب کے اندر ہے فیصلے ہو چکے ہیں کس کا خاتمہ کس بات پر ہوگا ابن یہ ای فرماتے ہیں کہ سرو صالحین کی نگاہوں کو اور آنکھوں کو سب سے زیادہ اسی چیز نے روڈایا پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو پتہ نہیں خاتمہ کس چیز پر ہو کیونکہ یہ ضروری ہے کہ خاتمے کے وقت ایک انسان مسلمان ہو عمل صالح پر کاربن ہو نیکوکار ہو نیک عمل کرنے والا ہو کیونکہ موت کے تعلق سے تین حقیقتیں ہیں ایک یہ کہ موت سب پر آئے گی دوسری یہ کہ اچانک آئے گی اور تیسری یہ ہے کہ بلا تمہ تمہاری موت اس طرح آئے کہ تم مسلمان ہو اطاعت گزاری کی زندگی میں ہو وفا کی زندگی میں ہو تم نے پوری ایک مستعدی کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے اس بات پر قائم رہنا کہ تمہاری موت اطاعت کے عالم میں آئے اسلام پر آئے توحید پر آئے کیونکہ یہ موت اللہ کے ہاں بڑی کار کارآمد ہے من کانا کلام ہی اللہ اللہ پاک اس کو آخری وقت میں اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی مگر یہ موضوع انتہائی اہم ہے وہ کون سے امور ہیں جنوں امور کو اختیار کر کے ہم اپنا خاتمہ اچھا بنا سکتے ہیں جنوں امور کی بنا پر یہ خاتمہ بہتر ہو سکتا ہے ویسے تو حدیث میں ایک اشارہ موجود ہے کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں میں ہیں اللہ کے پیغمبر یہ بتا رہے ہیں جس سات کی دو انگلیوں میں یہ دل ہیں وہ ذات رحمان ہے بڑی مہربان بڑی رحم کرنے والی ذات ہے تو اس مہربانی رحمت اور شفقت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کے بارے میں اچھی امید رکھیں کیا رحمان مہربانی کرنے والے شفقت اور محبت رحمت کرنے والے جس کا پیار اپنے بندوں سے سو ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے ستر ماؤں کا حدیث میں ذکر آتا ہے ستر ماؤں کا پیار ایک طرف ہو رحمان کا پیار ایک طرف ہو تو اللہ کا پیار زیادہ ہے ہم سے اپنے پیار اپنی شفقت اور محبت اور مہربانی کا برتاؤ کرنا ہمارا خاتمہ دین اسلام پر ہو لیکن وہ کون سی امور ہیں جن امور کو اختیار کر کے اپنے خاتمے کو اچھا بنایا جا سکتا ہے انشاءاللہ آئندہ جو ان امور کا بیان ہوگا اللہ پاک ہمیں استقامت کی زندگی عطا فرما دے اللہ پاک ہماری پوری زندگی کتنے دن باقی ہے سانس باقی ہیں دین اسلام پر قائم رکھے عقیدہ توحید پر قائم رکھے اور عزت ہمارا خاتمہ ایمان پر دین کی سرانتی پر اور کلمہ لار پر فرما دے اکول اللہ الحمد الحمدللہ رب الحمد